آیات ہی وہ یوز کی اب یوں اللہ کتاب کا وقت آیا ہے کہ احکام دیے جائیں یہ لازم ہے کرو یہ حرام ہے مشتنی ہو جاؤ اور اس کی طرف جو میں نے ارس کیا آخری منزل جو ہے وہ ہے وہ شخصیت کی میچورٹی اور مستعقب ہو جانا جس کو کہ اقمال نے بھی کہا ہے وہ شخصیت آتھینٹک پرسنالٹی وہ شخصیت کے جو مسلم شخصیت ہو شخصیت مسلمہ وہ حیدر حقیقت کے پھر جس کے لئے لفظ حکمت بتائے گا اب ایک اور اعتبار سے ذرا تفصیل میں چل کر اسی بات کو مزید سمجھیے قرآن اصطلاحات کے حوالے سے دیکھیے سب سے پہلے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے گزشتہ نشست میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انقلاب کے چھ مراحل ہم نے محاضرات حضرات کے دوران ہم نے پوری اچھی طرح سمجھ لیے تین جمع تین دعوت تنظیم تربیت پھر تصادم کے تین مراحل پیسو رجسٹینس ایکٹو رجسٹینس آرم کانفلکٹ تو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ پہلے تین میں سے دو جو ہے بالکل لیا ان کا دار و مداخ ہے قرآن پر اور انہیں سے بحث کر رہی ہے یہ سورہ جمع اب ان دو کو لیجئے دعوت نبوی کل لی بالکل لیا نظری تلاوت آیات ہوئی حضور نے کبھی واز نہیں کہے یہی وجہ ہمیں واز ملتے ہی نہیں حضور کے جہاں گئے دعوت پیش کرنے کلام اللہ پڑھ کر سنایا کسی نے کہا آپ کی بات کیا ہے آپ کس بات کی تلقین کرتے ہیں قرآن مزید پڑھ کے سنا دیا آپ کی دعوت کا مرکز و محور مبنا و مدار ذریعہ وسیلہ جو بھی ہے وہ قرآن یتلو علیہ ہی ہیں لیکن اسے بھی پھر میں چاہتا ہوں کہ مزید ذرا اور اس کا تجزیہ کیجیے ایک تو اس اعتبار سے جو ایمان کے مباحث میں ہم یہ مفصل بحث جو ہے اس وقت کر چکے ہیں کہتے کسے آیت نشانی کو کہتے ہیں نشانی کا مقصد کیا ہے کوئی شے جو پہلے آپ کو معلوم تھی لیکن اس کے بعد آپ کے حافظے سے محب ہو گئی ہے یا یوں کہیے صحیح تر الفاظ میں کہ آپ کے حافظے میں کہیں گہری اتر گئی ہے سطح پر نہیں رہی شعور کی سطح پر نہیں رہی کانش لیول پر نہیں ہے سب کانشیس مائنڈ میں وہ اتر گئی ہے کہیں ہمارے یہ ڈی سی آفس میں محافظ گانا ہوتا ہے جس میں فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں اب ظاہر بات کوئی فائل جو ہے دس سال پرانی نہ معلوم کہاں کی سمبار میں بالکل نیچے دبی پڑی ہوگی تلاش کرنا آسان کام نہیں ہوتا تو اگر کوئی شے آپ کے علم میں تھی لیکن اس وقت وہ آپ کی یادداشت میں کہیں گہری اتر گئی ہے اب آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے اچانک کوئی چیز آپ ایسی دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ تھا آپ کا ایک دوست تھا جس کا تذکرہ کبھی ہوا ہی نہیں اب سال سال گزر گئے کبھی یاد نہیں آئی کہیں اتفاق سے آپ نے کوئی اپنا ٹرنک کھولا اور اس میں سے کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا ہو کوئی قلم دیا ہو وہ کہیں نظر آ گیا اب آپ کو فوراً دوست یاد آ جائے گا وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا دوست کو یاد کرنے کا یہ تو آٹومیٹکلی خود بخود یہ بات جو ہے وہ آپ کے آپ کے اپنے یادداشت کے ذخیرے کی گہرائی میں سے ابھر کر آپ کے شور کی سطح پر آ جائے گی یہ ہے تذکر تذکر لفظ جو ہے یاد دہانی حاصل کرنا چیتا جس کو کہتے ہیں اور چونکہ مرزہ القرآن میں جو ترجمہ کیا ہے شاہد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اکثر و بیشتر یہی ہندی کا لفظ اختیار کیا ہے اس وقت تک اردو میں ہندی کی کافی آمیزش تھی تو چیتا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے یاد یاد آ جانا کوئی شے جو ہے چیتنا یاد کرنا تذکر یہ اس لیے کہ وہ شے پہلے معلوم تھی آپ کو کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتائی گئی ہے وہ تو آپ کے اپنے اندر تھی اس کو جدید استلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈارمنٹ تھی انرٹ تھی وہ آپ کے وجود کے اندر لیکن اسے کسی شے نے ایکٹیویٹ کیا ہے اسے نمایاں کر دیا ہے اس کو لا کر آپ کے اپنے یادداشت کے ذخیرے کی گہرائی میں سے جیسے کنویں میں سے ڈول جو ہے پانی کھینچ کر اوپر لے آئے ایسے ہی اس آیت نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں سے کھینچ کر اوپر لے آیا ہے شعور کی سطح پر یہ ہے در حقیقت ایمان کا اصل فینومن قرآن مجید آیات تین شمار کرتا ہے آیات ای آفاقی آیات ای انفسی وفی انفس کم افالات سرور تمہارے اپنے وجود میں ہماری نشانیاں ہیں ذرا دیکھو تصے کبھی اپنے گریبان میں جھانکو اپنے باطن کے اندر جھانکو ستمست گر ہست کشت کے بسیر سر و سمند درا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا کبھی اپنے دل کا دروازہ بھی کھولو اپنے وجود کے اندر کبھی ذرا تمہارے اپنے اندر بڑا باغ ہے چمن ہے ذرا اس کی سیر کرو کبھی اور یہ کہ, پھر یہ کہ ان نفی خلق ثماوات و لرد وخلاف لے ل نہارے و فلکل تجریف الباغر فاؤنڈاس یہ آیت الیات ہے ایک آیت میں اتنی آیات جو ہے آفاقی اس میں جمع کی گئی ہے قرآن مجید میں اس کی کوئی دوسری ندید نہیں تو آف آیات آفاقی ان چیزوں کو دیکھو اور اللہ کو یاد کرو ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے زبان حال سے اس کی صفات کاملہ کا اظہار کر رہی ہے ہر شے نشانی ہے اللہ کی اور تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں اور یہ تیسری یہ آیات ہیں قرآن مجید کی جو تمہارے اندر جو ایمان ڈورمنٹ ہے موجود ہے ہر انسان ایمان لے کر دنیا میں آتا ہے انسان جاہل ہو کر نہیں آیا ہے یہاں انسان ایمان کی دولت لے کر آیا ہے کسی کو فطرت کہا ہے حضور نے حدیث میں کلو مولودی یو لدو فطرت فا باہو یو حب و دان او یو مجسان او یو نس ران ہی ہر بچہ جو نسل انسان کا آتا ہے دنیا میں وہ فطرت نے کر ہے ابھی حال ہی میں جمعے کے خطبات میں میں نے سو رہے روم کی وہ آیات جو ہے دو جمعوں میں بیان کی فطرت اللہ فطر اللہ یہ دین القیم کیا ہے یہ دین عقیم وجہ کل دین القیم اپنے چہرے کو اپنے رخ کو سیدھا کر لو دین قیم کی طرف اور یہ دین قیم ہے کیا فطرت اللہ التی فطر انداز یہ تو وہی فطرت ہے انسانوں کی جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو بنایا ہے تو وہ فطرت لے کر آتا ہے کلو یو مولود یورد و الفطرہ فا باہوان ہی اویو او یورس یہ تو اس کے والدین ہے جو میکڈوگل کا فلسفہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پھر اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر یہودی ماحول میں پرورش پائی ہے یہودی ہو گیا ہے مجوسیوں کے ماحول میں پرورش پائی ہے مجوسی ہو گیا ہے یہ اوپر سے غلاف آ گئے ہیں اندر تو وہ فطرت موجود ہے قرآن اس فطرت کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو گویا کہ تلاوت آیات کو آپ فلسفیانہ اعتبار سے بھی سمجھیے کہ انسان کے اندر جو بال ایمان موجود ہے اسے بالفعل اسے ایکٹیویٹ کر کے نمایاں کر دینا یہ تلاوت آیات کا فنکشن ہے دوسرے ایک اور اعتبار سے بھی غور کیجیے اور وہ یہ ہے کہ دعوت نبوی کے لیے جو بنیادی اصطلاحات قرآن مجید میں آئی ہیں ان میں اہم ترین ہے انذار اور تبشیر انظار خبردار کرو یا مدس قوم فان تبشیر بشارت دینا یہ گویا کہ کے رس کے فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں اہم ترین اصطلاح ہے وہ مار ص اللہ کا مبشرم و نظیرہ این ابھی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشرم نظیر بنا کے ممان رسول المرسلین اللہ مبشرین عبام الظرین ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے رہے مگر مبشر اور نذیر بنا کر مبشرین رسول مبشرین عبنظرین عل اللہ یقون اللہ سے اگر لاہ حجت رسول وکار اللہ عزیز الحکیمہ یہ رسول تھے جنہیں ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ لوگوں پر لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی عزر کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے قیامت کے دن اللہ کے محاسبے کے جواب میں پیش کرنے کے لیے اب تبشید اور انزار اس سب کو قرآن مجید کا وقت قرار دیا گیا ہے اہم ترین تو ہے سورہ بن اسرائیل اور سورہ کہف سورہ بن اسرائیل میں آیا و مارسلنا کا علام مبشرم و نظیرہ سورہ کہف میں آیا و بہادر سری المرسرینہ اللہ مبشرم و نزیرہ اور سورہ بن اسرائیل اور سورہ کہف میں آپ دیکھیے دونوں کے پہلے رقو جو ہے پہلا رقو سورہ بن اسرائیل کا جو آیت نمبر 9 اور آیت نمبر دس اد قرآن, قرآن ہے جو اپنے وجود کے اعتبار سے مبشر ہے بشارت دینے والا ہے اور سورہ کہف کے شروع میں ہے بالکل الحمد للہ کالدا تو معلوم ہوا کہ اصل میں قرآن انظار اور تفشیر کے لیے نازل ہوا تو ظاہر بات ہے انظار اور تبشیر کر دیجیے تو قرآن کے ذریعے سے کی سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے اور اس کے آخر میں فرمایا فینما یسرنا ہو بے لسان کا بے تبشرا بہل متقین و تنزیرا بے <لُدّا> ہی یہ بے دونوں جگہ پر بہت اہم ہے اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں بہت آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جو متقی ہیں انہیں بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کریں تو انذار کرو قرآن کے ذریعے تبشیر کرو قرآن کے ذریعے اور سور نام میں فرمایا آیت نمبر انیس ہے بوحی علیہ لے ان سے بہی و مم یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس کو خبردار کر دوں گویا کہ اصل جو خبردار کرنے والا ہے وہ قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انذار کیا قرآن کے ذریعے اور قرآن جس تک پہنچ گیا در حقیقت انذار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی حد تک جو ہے اس کا حق ادا ہو گیا اسی طرح دوسری اہم جو اصطلاح ہے قرآن مجید کی وہ تذکیر یاد دہانی کرانا اس کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں کہ کیونکہ اندر ہے انسان کے یہ باہر سے چھوسی جانے والی شے نہیں ہے ایمان انسان کے اپنے وجود میں ہے لیکن اس کے لیے سورہ قاف کی آخری آیت کی فائد کرے گی ایک ہی کافی ہے اس قدر جامع ہے فزکر بال قرآن میں یہ گائی اے نبی تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے ان کو کے جو واقعات ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے جو دھمکیاں ہیں یا اللہ کے وعدے جو ہیں ان کا انہیں اندیشہ ہے خوف ہے ان کو تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے سے پھر اہم ترین لفظ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ عام استعمال ہوتا ہے عام ترین تو ہے ہی ہے وہ تبلیغ ہے تبلیغ کس شے کی تبلیغ یا یوہر رسول بلگ معلیہ کبر رب ربک اے نبی پہنچاؤ وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے تبلیغ جو ہے وہ قرآن کی ہے اب قرآن سے ہٹ کر تبلیغ اگر ہو رہی ہے تو در حقیقت وہ پھر طریقے نبوی پر تبلیغ نہیں ہے قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی تبلیغ قرآن کو پہنچاؤ بیان کرو قرآن کو یہ تو نہ ہو تاکہ تو واضح کیجئے آپ اس کو قرآن کو لوگوں کے لیے اور اسی پر فرمایا پھر حضور نے بل لگو انی ولا آیتن پہنچاؤ میری جانب سے ہاں ایک ہی آیت پہنچاؤ لفظ آیت ظاہر بات ہے اس کا اطلاق نہ حدیث پر ہو سکتا ہے نہ کسی اور شخص کے کلام پر ہو سکتا ہے پہنچانے کی شے جو ہے وہ آیت ہے بلے وہ انی ولو آیت اب ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ حضور کی دعوت کا مرحلہ بالکل آیات ہی یہ ایک ٹکڑا جو ہے جو فرائض چہار گانا میں سے یہ پہلا جو وظیفہ ہے یہ گویا کہ حضور کی دعوت کو بیان کر رہا ہے بقیہ تینوں الفاظ جو ہیں اس کو ہم گروپ کریں گے تربیت نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو مراحل ہے تزکیہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اس کے ذمن میں سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا تسکیے کے بارے میں اور تسکیے کی اصل حقیقت کو پہلے سمجھئے تزکیہ کہتے کسے بدقسمتی سے یہ لفظ استعمال تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت پر لوگ غور نہیں کرتے عربی لغت میں تزکیہ مالی جو ہوتا ہے کسی باغ کا وہ باغ کا مالی باغبان اس کا جو عمل ہے اس نے جو پودے لگائے ہیں ایک تو پودے وہ ہیں جو اس نے خود لگائے ہیں چاہے وہ پھلک پھلدار پودا ہے چاہے پھولدار پودا ہے لیکن وہ مالی یہ چاہتا کہ یہ پودا پروان چڑھے بڑھے اپجے لیکن یہ کہ کچھ خود رو گھاس ہوتی ہے آس پاس گھاس جو ہے وہ اگائی ہے یہ گھاس جو ہے در حقیقت اپنے وجود کے اعتبار سے پودے کے نشو نما میں مظاہر ہے کیوں ہے زمین کے اندر جو قوت نمو ہے رویدگی کی جو طاقت ہے اس کو وہ یہ پودے بھی کھینچ رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ساری کی ساری غذا جو ہے اس پودے کو میسر آتی اسی طرح ہوا کے اندر جو بھی آکسیجن ہے اس کو یہ پودے بھی کھینچ رہے ہیں جذب کر رہے ہیں. یہ نہ ہو تو وہ پوری کی پوری قوت جو ہے انرجی وہ اس پودے کو میسر ہوتی لہذا وہ مالی جو ہے کھرپا ہاتھ میں لے کر اور وہ آس پاس کے جھاڑ جکاڑ کو نکال کر پھینک دیتا یہ تسکیہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا ترجمہ پاک کرنا بھی آتا ہے اس کا ترجمہ نشو و نما دینا بھی آتا ہے دونوں در حقیقت ایک ہی عمل کے یہ دو کمپونیٹس ہیں دو اجزائے ترقیمی جو مزاحم ہیں چیزیں ان کو دور کرو کسی شے کی نشو نما میں جو چیزیں آڑ بن گئی ہیں مزاحم ہو گئی ہیں رکاوٹ ہٹاؤ تاکہ اس کے اندر جو خود قوت نمو ہے اس کے اندر جو جذبہ ہے ابھرنے کا جو صلاحیت ہے ابھرنے کی وہ پورے طور پر بروئے کار آ سکے یہ گویا کہ پروان چڑھانا اور نشو و نما دینا ہے یہ عمل ہے تسکیہ اس تسکیے کے لیے قرآن مجید نے دو الفاظ استعمال کیے انسانی شخصیت میں غلط اعمال غلط عادات یہ در حقیقت اس کی شخصیت کے صحیح رخ پر پروان چڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے بلکہ بڑا پیارا انداز ہے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے باغ کا ایک پودا ہے اللہ نے یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ کی یہ مخلوق ہے بلکہ الخلق کو اللہ اس کے قلبے کے مانند ہے یہ انسان وہی تو ہے اسی کی نسل سے ہے جس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا تو یہ جو انسان ہے یہ گویا کہ اللہ کے باغ کا ہر انسان ایک پودا ہے اللہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے اس میں وہ تمام روحانی اخلاقی انسانی جو بلندیاں اور رفاقیں ہیں اس تک ان کی رسائی حاصل ہو لیکن غلط عادتیں غلط اتوار غلط دلچسپیاں پست ذہنیت اور پست چیزوں کی طرف جو ہے ملاقن ہوا اخلاد لڑب پست چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا یہ رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا تاکہ یہ شخصیت صحیح طور پر اسی طرح پروان چڑھے جو ہمارا جو تیسرا حصہ تھا اس میں جو سورت الفرقان کا آخری رقو کا درس تھا بےچور شخصیت واہباد الرحمان النزین یمشون یہ گویا کہ ایک نشو و نما یافتہ شخصیت ہے پوری طرح جو جس کی تعمیر ہو گئی وہ انسان ہر انسان اس کو پلوان پر چڑھے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک واس نصیحت یہ میں بہت اہم بات آج آپ کو بتا رہا ہوں شاید اس ترتیب کے ساتھ کبھی درس میں بیاں نہیں ہوئی اس لیے کہ ہوتا کیا ہے غلط افعال و اعمال کی وجہ سے قلب کے اوپر ایک کرسٹ آ جاتا ہے ایک سختی سی آ جاتی ہے حجابات تاری ہو جاتے ہیں سیاہی آ جاتی ہے حضور نے فرمایا اس کی وضاحت کی ہے جب انسان کو گنا کرتا ہے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے لیکن اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا پھر داغ لگتا ہے پھر گناہ کرتا پھر داغ لگتا, ہے پھر پھر داغ لگتا ہے یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نے اپنی مٹھی بند کی اس طرح بند ہو جاتا ہے بند ہو گیا اب اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا یوں سمجھیے کہ کرسٹ آ گیا ہے اوپر ہجاب آ گئے ہیں اوپر کللہ بل راہ نہ کلو بہم ما جو کرتوت یہ آج تک کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا اب پہلا کام یہ ہے کہ دل کے, کے باہر دل پر جو غلاف سختی کا آ گیا ہے اس کو دور کیا جائے اور اس کو پیرس کیا جائے اس کے لیے نصیحت وہ جو قولم بلیگا جسے کہا گیا قرآن مجید ایسی بات ہو جو جا کر دل پر لگ جائے اور دل کے اس کرسٹ کو جو ہے وہ پیرس کر جائے اس میں سے گزر جائے تاکہ جو دل کے اندر جو, جو فدی اس کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے وہ صرف یہ کہ کرسٹ گیا ہے اوپر لیکن اندر تو وہ فطرت موجود ہے اس اعتبار سے سب سے پہلی ضرورت ہے دل میں نرمی پیدا کرنے کی اور نرمی پیدا کرنے والی شہباز تو واس جس کو کہ آج کل ہمارے ہاں بہت جو ریشنلسٹ قسم کا ذہن بن گیا ہے لوگوں کا تو واس کو سمجھ لیا گیا ہے یہ گھٹیا شے ہے یہ بڑی ہلکی سی شے ہے واس جو ہے حقیقت میں اس کی بڑی اہمیت ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل پر جو کرسٹ آیا ہوا ہوتا ہے کسی معمولی سی بات سے وہ پھٹ جاتا ہے حضرت عمر کا کیا حال ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کتنی کچھ سختی تھی حضور حضرت عمر کے دل کے اوپر لیکن بہن کا ایک جملہ ہے کہ جس نے کہ اس کو پھاڑ کر رکھ دیا اس پورے کے پورے کرسٹ کو پیئرس کر دیا ہے عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں ایک دم چونکے کہ بات کیا ہے یہ وہ کیا ہے کہ جس نے اس قدر انقلاب میری اس بہن میں صنف نازوک کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی جان دینے کے لیے تیار ہوا کہ کرسٹ پھٹ گیا ہوئی. تو واض در حقیقت اس شے کو کہتے ہیں کہ جو دل کی سختی کو دور کر سکے اور اس کے بعد کریے کہ جب ویسے یہ بڑی سادہ سی مثال میں دیتا ہوں دوا جب اندر جائے گی تو اثر کرے گی اگر دوا جو ہے فرض کیجئے کہ ابھی انجیکشن یاد نہیں ہوا تھا کسی شخص کو وہ لگی ہوئی ہے اب دوا اندر ٹھہرے تو اثر کرے گی نہ دوا ٹھہری نہیں اس اعتبار سے جب تک کہ دوا اندر جذب نہ ہو اس کی تاثیر نہیں ہوگی قرآن شفا ہے لیکن وہ کرس کے اوپر آیا ہوا ہے وہ اندر جذب ہوتا ہی نہیں قرآن اندر اترتا ہی نہیں سو در رفت وہ اندر جائے کیسے اوپر تو سختی ہے پہلے سختی کو دور کرو پھر قرآن اندر داخل ہوگا تو پھر اندر سے وہ اس کے اندر تمام جو بیماریاں ہیں ان کا علاج بن جائے گا ان کے لیے شفا کا تو تیر بہد بن کر ان کی شفا کا ذریعہ بن جائے گا یہ مضمون ابھی ہمیں مسلسل جاری رکھنا ہے اب اس وقت بہت ختم ہو گیا اس نشست کا تو میں یہی پر بات ختم کر رہا ہوں اقول و قول ہزا اللہ علی ولسار مسلمین اب